حالت احرام میں حجامہ حضرت عبداللہ بن بحائنہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہی جمل نامی مقام میں احرام کی حالت میں اپنے سر مبارک کے وسط میں حجامہ لگوایا